وَلَا تَنْفُرُنَّ إِلَّا وَعَمِنْكُمُسْمُونَ يَا إِيُّهَا النَّاسِ تَقُرُوا رَبَّكُمْ لَيْهِ خَلَقَتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَعِلَةٍ وَخَلَقَ مِنْ آبُوْجَهَا وَغَسَّ مِهُمَا لِجَالٍ كَتِيرًا وَجِشَاءً وَلَقَتُّلُّهُ لَيْيْكَ شَاءً لُمَجِيرٍ وَمَرْحَا إِنَّ اللَّهَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يفلح لكم اعمالكم ويرسل لكم دنواكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام بہل نو بہلو گا بہت لوگ رو ہوا پیم نارم مانی بھائی اور سام ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ اور رام پتیوں کو عید کی جناب نصیب فرمائی اور اللہ تعالی ہاں نے ہمیں ایک ماں مکمل جو یام کرنے اور سوال حاصل کرنے کا موقع دیا نا اس کو پورا کرنے کے بعد آج ہم تمام ساتھی اس گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللہ تعالی ہماری عبادات کو بھی قبول کر اور اسی طرح سے ہمارے شکر گزاری کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے مسلمان بھائی لوگ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان احسانات کا شمار کسی انسان کے سفر نہیں ہے اور اتنا ہے کہ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ہر ہر میں ہر آنند میں الحمدللہ کہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں آج مسلمان یہ عمر جس دور کے جن حالات کے رکڑ رہے ہیں وہ بڑے حالات نہ گرتا اور نہ بڑھ آپ نے بڑے اشتہار کے ساتھ اپنے نے اس مجلس کے اندر چند دباؤں کا بڑا بہت فکر کرنا ہے وہ آج دنیا میں سال سے زیادہ بلڈر سب سے زیادہ رسوائی اور فوڑی کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں رات رہ گئے ہیں تیری ابھی کے پاس ناموں پر یہ کو وہ بیچارے مسلمانوں پر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے نہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے نہ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے نہ ہمارے پاس مال اور دولت اور قوت اور طاقت کی کمی ہے کس چیز کی ہے اس پر دور کرنا ہے ہمیں بہت غور کیا تو اس ٹھنڈا ٹیچے کرنا پڑتا کہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ارے اس چیز سے ہم محروز نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے اسناف جو اللہ اپنی نصرت اور مدد आज کرتا تھا آج بھی نصرت الاحی سے ہم اب سوچنا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو ہمیں محروم کیوں دیا ہر چیز سے لانا مار لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اگر مدد سے ہمیں محروم کیوں دیا تو اس پر اس کے باب ہے سب سے پہلی بڑی دیکھنا ہے دوستو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا سر سب کرانہ کیا کہ اس سر زمین کی خلافت اس سر زمین کی تعداد اور اس کی عزت ولا فرماتے ہیں ہم ان ایمان اور سے کے ورنہ ہیں جو ایمان کے ساتھ عملے والے کریں ایمان ہو اور امرے والے ہو اللہ نے ہی کی دونوں دوش پر وعدہ کیا تھا یہ شرط ہے کہ ایمان ہو آج آن ہمارے اندر ایمان خالص کی کمی ہے ہم ضرور ہیں ہم اوہ ضرور ہیں لیکن ہم اوہ ضرور ہیں ایمان آئے ہیں لیکن ایمان خالص کی ضرورت ہے ایمان جب تک ہمارا خارش نہ ہو تو برابر ہر ملاج آ گئی شرکرولا نے हम इन मोहमिनों को इनकी नुसरत करेंगे इनकी मदद करेंगे इनको इज्जत से जवा देंगे शर्त सिर्फ मेरी इदालत करेंगे मेरी इदालत में किसी वो शरीर नहीं करेंगे रघुदानी ने वादा जो वहां हस्त नोनू में اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ ہم اس دنیا کے اگر موبنوں کی مدد کریں گے اگر ہم ساتھ میں دنیا بڑے بھول <سؤال> کا ساتھ آدمی کہ ہے مسلمان ہمیں وعدہ کر رہا ہے اس دنیا میں اصول <سؤال> ہوگی اور ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے اور بیمار کے آگرہ میں بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا اور آگرہ دو لیکن شرط یہ ہمارے اندر شرک کا وجود ہمارے پیل نہیں پائے جانا چاہیے رب آنے والے کیا میرے نام ترا رام رام جو تو ایمان لائے اور ایمان لانے بعد اپنے ایمان میں صرف کو نہیں ملنے گیا انہیں ہم دنیا میں اور ادھر نہیں بنوائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص نہیں بڑھائے یہ دوارے اللہ کے بلتے تو نے اپنی مدد کو روک لیا کروا ہے ہندو سلطان مسلم ہے جہاں مہارا سب ہر کار سینو ہے آدھا ہی تارا ہے نا دنیا کرے کون جا پڑتا ہے آپ لوگ آپ اور محروم ہے اور ہمارے مارے جانے یہ دنیا ہمارے لڑکے اور جب شرک شروع کر دیا تو ہم آجتے ہیں ہماری ہمارے لا تھا مدد ہمارے بارے چھوڑ کو ہمیشہ اور نمبر دو ہمارے یہاں سرکریاں اور اس بنا اللہ جو قدر کروا ہے اور اس کے لائے رسول اور اس کے لائے دنیا ری نے فنمایا ہم نے لکھ دیا ہے دنیا بھی سڑائی اور آکرتی بھی سڑائی ہم نے ان بندوں بولیں گے جو ہمارے آخری نبی پر ایمان لڑائیں گے ہمارے آخری نبی پر ایمان لڑے وہ ہو ان کی تعریف کریں وہ ہو اور ہمارے ری مدد کرے وہ تم نور روی بول اور ہمارے روی کے ساتھ جو مور کیا گیا ہے اس مور کی تلاؤ کریں گے یہ دوسری بجے جب ہمارے رسول ختم ہو گئی سنت ختم ہو گئی اور ہم ندی شریر کو نظر کریے نبی کی ندی سنت ختم ہو گئی تو اب بھی رام وہاں پہ دنیا اور آخر میں ہم ان کی مدد کریں گے ہماری دوسرے جو ہمارے نبی کی پیروئی کریں گے ان کی مدد کریں گے ان کی اردار کریں گے ہاں ہم نے ندی کوئی چلا کیا اللہ کے برتن نے دنیا کے اس دنیا میں دل رزواڑی ہرتا ال <سؤال> لوگوں کے جو میری حدیث کی جو میری سندر کو ڈر کریں گے اگر ہمیں سندر کی تیروی کیا ہمیں ندی سے دنیا میں ہماری مدد کرے گا اور آخرت بھی مدد کرے گا کہ لیے کہ ہم نے آج ندی کو بولا ہمارے دیوی نبی کی سندر اپنی اپنی اگر ہم نے نبی کی کو کی دیا. تو دنیا یہ ہماری دلیل اور ندی نام دہائی ہے کوئی پانی سے نہیں امل باور کو بھی گندا اللہ ہم نے ایک ایک اپنا شریر اپنا منظور بھیجا سفارت کیا تھا کس طرح ان کو مسلمان شریر کی عجت افزائی کے لیے اپنے محلے سویے کی کرسی تیار کرایا اور سویے کی کرسی پر اہم صحابی کو بچایا انوق کا وسیع ہے گھے آیا ہے جوتے سے نہیں ہے ننگے پڑے تھے کپڑے ہیں اور کئی کئی سیون ان کے گریش پر رہے ہوئے دنیا میں ایک بار سے اتنا معمول انسان تھا لیکن چڑھ گروت کے راجدھان نے بار سونے کی کسی بنوائی سفیر پہنچا شریر کا کل ہوا آرٹ کے باد نے کرسی دیکھ لیا جب کرسی میں رہیں گے کُرسی بڑی چکنی نظر آئی اور اس پر سڑک رہے گی سران کو سڑک سڑک کر کے دیکھا کہاں یہ کیا ہے یہ سورے کی کرسی اور اس دنیا میں ہمارے پاس کہیں نیچے بھی کوئی سفیر آیا بڑے سے بڑے انٹر آیا ہم نے اس کو آج میرے کسی کو سونے کی کرسی نہیں کسی کے لیے سونے کی کُرسی میں نے نہیں کرا سب مسلم آیا ہوا ہے ندی نکل آیا ہوا ہے ان کے لیے میں جا سونے کی کسی اس کے درام میں لگا ہے یہ میرے بھائی یہ کی اہمیت تھی سرجن کی سردا تھی تو ان کو یہ لگا اٹھا دیا تھا سب نے فوراً کرسی اٹھائی اور نہ کیا ہوا کہاں کے سونے کی کسی ہے شاہ میں ریڑھ کے رام میں بنایا ہوں آپ سن لے اللہ ہمیں ندی کی نہ ہے ہم اپنی ترغیب ہی ترجیح اور اپنے ندی کی سردا بڑھا رہی ہے اور اپنی انسا برتنے کے فار برجتے ہیں کیا کیا معاملہ ہے سارے سونے کی ہے لیکن ہمارے نبی نے بیمار کرنے سے منع کر دیا ان سونے کل نبی کے ہم نبی کی سرماڑ آدمی ہیں اور ہم سرجتے ہیں آپ جہاں دعا کرو ہمارے اندر کے بھی چربا پہلا کرتے یہ میرے بھائی دوسرے بہت نمبر تین یہ شاید کتنا سب ہونا رہی ہے ہرشور بھجن میری میں رکھو ہر اسی طرح ہر راج میرا ہر رات راگ میرے اور ہاگ یہ تھوڑا اور نئی سے کوئی کا نہیں کرا ملا کتاب رسول نتہائے نام دواسیم ہم نے یہ سکتایا سرمت کو سوڑا نبی کو سوڑا تو اللہ رب العالمین جب تھی سرمت کو سکتا دیا نمبر تی میرے خاند اجب آرام دانی خواستا دیا یا محبتی نام دلتا دیو तीन भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे सलाम नमाज और शर्व करेगा सर दो पढ़ते हैं मेरे भाई को हम हमारा मदद करेगा लेकिन शर्त यह है कि हम नमाज की पाबंदी करें शर्त यह कि हम शर्व करें अरे हमें भी वो पर नमाज हो दिया रमदान बी क्या نمازی ہم لا ہماری مدد نہیں ہوگا مدد کو روک دے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں الحمد للہ جی بکار سراب سب آدھار نماز دیر بھائیو بات کر رہے کی نماز سب سے بڑا امر جو اللہ تعالی مسرت اور مدر کا سبر بنتا وہ اثر میں نماز اور صبر ہے لیکن ہم نے نماز شوڑ دیا اور تبر بھی شو دیا اللہ تم اللہ تارا حاصل کرو مر کرو تم اللہ تار حاصل کرو سبر کر کے ساتھ ہے یہ ادھر وا کر دیا ہے مدد کرے گا لیکن نام کی پابندی کے بعد مدد کرے گا میری سب کرنے کے اسی لیے لڑا دونوں نواز کتنی بڑی چیز ہے آج ہمارے جنگی گزارے ہمارے لڑائی میں اگر ہم ری کر ہم کے بڑے لڑائی بن جائیں تو ہمیں ہمارے نہ وہاں نہ نہ ہمیں ہمارا ہم نے چیز دیا ہے اس کی دور کے لیے ہم نے تعلق کیا اور میرے گرواج اور ہمارے دو چیزیں ایک تو ہے تمہاری دنیاوی چیزوں میں ہماری بہت سی لگاتا ایک عورت ہے اور دوسرے خوشبو لیکن بنایا جس طرح ایک رکھنا میرے دل سرس اللہ نے دماز میں رکھا ہے کتنی بڑی چیز تھی نقصان ہر سے آئسہ حرت محمد ہر وے ہرساں ہر وے سونا ہے ہر میں سرما ہے جو اٹیاں اتنی اور جن سے پہننا اور کائنات مرد لیکن اس کے دور آ رہے پڑا رہے تو میرے دل کا سر عورتوں میں نہیں ہے میرے راہ کو نماز میں رکھ دیا ہے آج مسلمان نماز نہیں چڑھتا دل نماز نہیں پڑھتے بڑے نماز کی چکر گھر دنیا دلی کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی اور آپ کی لڑائی حاصل ہم لگے جو سکول کی امرجیت سی نماز ہمارے شرح ہمارے سکون کو ہمارے رات کو ارداری نماز رکھا ہے اس طرح سے بگڑے راجو اور بہت آئی ہے بنتی ہے جن میں نمبر چار چوڑی या तुम इलाम होता हो तुम हजार दिन की मदद करे तुम्हारी मदद करेगा दिल की मदद दिल की मदद क्या है अगला पिता सुंदर की तरह की मदद जा की जाए अजा तूर की मदद की जा मदद की जा या स्पीड का काम किया जाए ہمیں دیا منگل کو برائیاں سنگر دیا ہر ہر آپ کو ہمارے پاس اور ہر جی کو ہم کی مدد کرنا ہم لوگ تمہاری آپ کی مدد کرو گے اور تمہاری مدد کریں گے نہ برچار نہ جب انسان اللہ کی کتاب قرآن پارکو کی مدد ہوگی قرآن کو شوق تبھی انسو کی مدد کرے گا قرآن قرآن دیکھا آپ کے لیے کا طرف ہے اور آپ کے بلوں کی بھی ادھر اور اسی لیے وہ سامان ہوئے بڑھان ہو گئے دردوں اور رمضانے رمضان ہم سارے مسلمان ایک اگر بہت ہے ہمارا ہمارے ہمارے ہمارے سر ہمارے ہمارے ہم سارے بھائی اور یہ آدمی ہمارے کتنے ساتھیوں نے ان کی ان کا انتظام کیا ہر آدمی کے اتماں کو ضرور کریں گے ہم سارے تاثیر کریں ہماری میرے یہاں موا کر کیا اور <سؤال> جس میں امه روہ کی خیر و سلام ہو اپ کے نام سلام ہو جو امه روہ کی سلام ہو اور اللہ ان کے نام راضی ہوتے ہیں ہم نے نفل لله رب العالمین کتنا منٹ ہوا ہے اجا ابھی فار ہے کتنے ہوا आदान होगा आदान हो गया